بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ مئی دو سترہ آپا اور کے ساتھی یہ لوگ گئے تھے بگلور تو آج مجھے اپنا جو دیکھا تھا انہوں نے وہاں اس کا خلاصہ بتایا انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اتنا زبردست کام کر رہے ہیں وہ لوگ اتنا ویل مینجڈ ویل پلانڈ اور بالکل اپٹوڈیٹ کہ ہم نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کام وہاں ہو رہا ہے بگلور کی ٹیم بہت زیادہ مشنری اسپیڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو جو رپورٹ دی اس کا ایک آئٹم یہ تھا کہ کسی نے شکایت کی کہ اسپرٹ آف اسلام کا سبکشن بڑھ نہیں رہا ہے تو سارا فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ اگر کوئی نہ سبسکرائبر ہو تو میں خود اپنے پڑھنے کے کی اسپرٹ آفس نکالوں گی اسپریٹ آف اسلام کو کوئی پڑھنے والا نہ ہو تب بھی میں اسپریٹ آف اسلام نکالوں گی یہ سن کر مجھے ایک آیت یاد آ گئی قرآن کی ایک آیت وہ سمم آج تو اس سمجھ میں آتا اس آج کا مطلب کیا ہے یہ آیت دو جگہ آئی ہے کہ کل ابھی تو نقون ابول اسلم کل امیر تو ان اسلم کہو کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ رب العالمین کا کہ میں پہلا مسلم بنوں تو یہ اس وقت کی بات ہے جو کہ مکے میں آپ ایک عجبی آواز بن کر رہ گئے تھے اس وقت یاد اتنی اس کا مطلب ہے کہ بتایا کہ کس اسپرٹ کے ساتھ تمام کام کر رہا ہے تمہاری اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی نہ اسلام کو مانے تو میں مانوں گا اسلام کو کوئی نہ اسلام پر چلے تو میں چلوں گا اسلام پر یہ اسپرٹ جو تھی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی وہ اسپرٹ جھلک رہی ہے مجھ کو اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب کوئی مشن ایسے لوگ چلائیں جن میں یہ اسپریٹ ہو تو یہ اسپریٹ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ مشن ضرور کامیاب ہوگا ضرور کامیاب ہوگا ضرور کامیاب ہوگا تو مجھے اس سپریٹ میں اسپرٹ آف اسلام کا ایک بہت ہی جی گلوریس فیچر دکھائی دیتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑی سو میں کہ بائبل میں ہے کہ بسی نے کہا انسان نہ بولیں تو پتھر چلائیں گے انسان نہ بولیں تو پتھر چلائیں گے میں روزانہ سوچتا تھا کہ ہمیں اپنے مشن کو انگلش میں لانا ہے انگلش میں کیونکہ انگلش انٹرنیشنل زبان ہے جب تک انٹرنیشنل زبان میں مشن نہ پہنچے تب تک وہ کچھ کام ہی نہیں ہوا تو میں اکثر سوچتا تھا کہ مجھ کو تو انگلش آتی نہیں کیا ہوگا تو یہ مجھے اس کا ایک جواب ملا کہ پتھر بھی چل جائیں گے کہ بس سمجھو کہ تم کرو تو ہوگا کام تم کرو یا نہ کرو اللہ کرنے والے کھڑا کرے گا دلی سے نہیں ہوگا تو بنگلور ہوگا امریکہ سے ہوگا شاید دنیا میں پتھر چل جائیں گے شاید دنیا میں پتھروں کے ذریعے یہ آگے بڑھے گا میں یہ سن کر کے جی جاننے لگا کہ میں اڑ کر منگلور پہنچوں آن اس اسپاٹ جا کر دیکھوں لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھوں لوگوں کو دعائیں دوں اور اپنے آپ کو اس مشن میں شامل کروں دیکھیے میرا تجربہ یہ میرا تجربہ کا پوری تاریخ کا یہ تجربہ ہے پوری تاریخ کا کہ کام ہوتا ہے اسپرٹ سے وسال سے نہیں یہ پوری تاریخ کا تجربہ ہے کام ہوتا ہے اسپرٹ سے وسال سے نہیں اور خود اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے جو حالات ہیں ابتدائی اسلام کے اس میں ایک آتا ہے کہ رشتہ شاشن میں جب کام شروع کیا وقت میں دوسروں تھرڈ ٹرف دوسرے, تھر دوسرے شاہیوے تھے وہاں اسلام کا کوئی تصوری نہیں تھا یعنی توحید کا وہاں توحید کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت جو آتا ہے کہ ایک باہر کے قبیلے کے ایک آدمی مکے باہر کا مد... مکہ آیا تو مکہ سے واپس اب گیا وہ تو لوگوں نے پوچھا کہ مکہ میں تم نے کیا دیکھا یہ شروع کی بات ہے تو اس نے پوچھا کہ مکہ میں تم نے کیا دیکھا تو اس نے کہا جو رپورٹ دی تھی اس نے وہاں اس وقت وہ یہ تھی کہ محمد ان تنبافا محمد نے نبوت کو دعویٰ کیا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کا منتقل ہے ایک شاہ جس کا نام محمد ہے اس نے نبوت کو دعویٰ کیا ہے اور ایک اور شاہ جس کا نام ابن ابی خوافہ ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے یہ بھی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تو دیکھیے جب اللہ کے مشن کے لیے کچھ انسان کھڑے ہو جائے اللہ کے مشن کے لیے کچھ انسان کھڑے ہو جائے تو اللہ انجلز کی لشکر کو وہاں بھیج دیتا ہے اللہ انجلز کی لشکر کو وہاں بھیج دیتا ہے اور وشٹوں کو وزشت سے سارا کام بہت اعلیٰ شکل میں ہونے لگتا ہے تو مجھے وہی لگ رہا یہاں یعنی غور کیجیے ہم دلی میں ہیں یہاں ہم سے براہ راست کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا کبھی کبھی بات ہو گئی لیکن بنگلور میں اتنے سارے لوگ خود اپنے سیلف اسپیڈ سے وہاں پر ایکٹیو ہے کوئی آرگنائزیشن ان کو حکم دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کوئی دباؤ ہو ایسا نہیں ہے حتیٰ کوئی انٹرسٹ ہو وہ بھی نہیں ہے سیلف اسپرٹ یا دیوائن اسپرٹ اللہ تعالی کی اس اسپرٹ اس کے تحت یہ سارے لوگ رات دن رات دن سوچتے ہیں عمل کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مشن کامیاب ہو کر رہے گا دیکھیں ہوتا کیا ہے جب کچھ لوگ سچ مچ ڈیوائن اسپرٹ کے ساتھ اللہ کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں سچ بچ تو اس وقت وہ اکیلے نہیں ہوتے اس وقت وہ کام اللہ کا کام بن جاتا ہے اللہ کو غلط آتی ہے کہ یہ کام کامیاب نہ ہو اللہ کو یہ منظور نہیں ہوتا کہ یہ کام کامیاب نہ ہو اگرچہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو آزاد آزادی دی ہوئی ہے کیونکہ وہ انٹروین کرتا ہے یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مکمل آزادی دی ہے لیکن جب لوگ جو کچھ لوگ واقعی یہ اسٹیبلش کر دیں کہ وہ دیوائن اسپریٹ کے ساتھ اللہ کے کام کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں ٹرولی دیوائن اسپریٹ کے ساتھ تو اللہ اس وقت ہسٹری میں انٹروین کرتا ہے اگرچہ اللہ آگاہی دیجا والوں کو لیکن جب ایسے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالی انٹروین کرتا ہے اور اللہ کے انٹروینشن سے وہ کام ضرور کامیاب ہو کر رہتا ہے تو جو اسپٹ بتائی اس نے مجھے بہت زیادہ ہوپ فل بنا دیا مجھے یقین ہوگا کہ یہ کام آگے بڑھے گا یہ کام اپنی منزل تک پہنچے گا یہ یعنی وہ اسپرٹ جو پاغبر کو بتائی گئی تھی کہ تم اسپرٹ کے ساتھ کام کرو کہ کوئی نہیں اسلام پر آتا تو میں اسلام پر آؤں گا وہی اسپرٹ وہاں آئی کہ کوئی نہ سبسکرائب کرے تو میں اس کو اپنے لیے نکالوں گی ہم اپنے لیے نکالیں گے تو یہ اسپرٹ وہاں کے سب لوگوں کی ہے وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں جو لوگ اس مشن کے لیے اپنا آپ کو ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں ان سب کی اسپرٹ ہے کہ کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو ہم خود اپنے پڑھنے کے لیے نکالیں گے اس پیٹا شرام جب یہ کوئی کہے تو خدا کہتا ہے کہ فرش تو دوڑو دو تم اس بندے کو اکیلا بدلنے دو جب کوئی اس سطح پر بول پڑے جو رسول اللہ کو بتایا کہ امر ام ام تو نقو ابنسلم پتہ نہیں یہ کہ تم یہ سبوت دو کہ تم اس استعریٹ کے ساتھ ہوئے ہو کہ کوئی نہ کھڑا ہو تو بچ لوں گا کوئی نہ چلے تو میں ہوں گا کیونکہ جب یہ آدمی یہ سابت کرتے کہ بنتا اس استعمال کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو خدا کہتا ہے کہ فرسٹ دوڑو دوڑو تم بنتے کے ساتھی بن جاؤ بدنے کی کو یقینی بنا دو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بنگلور کی ٹیم کے اس اسپرٹ کو قبول فرمائے اور اپنی خصوصی مدد بھیجے اپنی خصوصی مدد بھیج کر کے اسپرٹ آف اسلام کے میسج کو کامیاب کرے Amen.